بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں فلحا پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں فالمقسمات امرا پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں انما توعدون لصادق کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے وہ ان اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا خبک اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں انکم لفی مختلف کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو فکو من افک اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے قتل الخ اٹکل دوڑانے والے ہوں ہلاکوں الدین فی غموتی سہ جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں یس الومین پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا یوم ہُو ال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 نف جن بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے آخذین ما آتا ہم ہم انہم قبل اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے کالو کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے بل از اور اوقات شہر میں بخشش مانگا کرتے تھے وہ فی حق ا اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے وہ فل ایاۃموک اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں وہ فیل افلا اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں و فم ازم و ماتو اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں فب سما اولا حکم مت ان تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو هل حدیث بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے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 فو الا فجا ابل سمی تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے فقول و بہ الم کو اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے فَأَوْ منہم مِنْهُمْ خِیفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج کو ملا علی انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحبِ حکمت اور خبردار ہے قَالَ فما خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مدہ کیا ہے قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ جرمین انہوں نے کہا کہ ہم گناہ کی طرف بھیجے گئے تاکہ تا ان پر گھنگر برسائے جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں نفی تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا فیغ منل اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا وہ تو اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی اور موسا کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فراؤن کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا فتح اللہ بے تو اس نے اپنی قوت کے گھمنٹ پر منہ مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُلُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریاں میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا وَفِی عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِّيحَ الْعَقِيمِ اور آب کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی ما من اتت جعلت وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی وفی ثمود اذ لهم اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو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 پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اس سے پہلے ہم نُوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِعَيْدٍ وَإِن اللاموسعون اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلکم تذکرون اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو فف الى الله ان لكم منه نذير مبين تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو میں اس کی طرف سے تم کو سریح راستہ بتانے والا ہوں ولا تجعلوا مع الله اله اخر ان لكم بن اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے اتواصوا به بل هم قوم طاغون کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں فت ولعنهم فما انتبملوم تو ان سے ایراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی وذکر فان قاتم فاعل اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق و ان يطعمون میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا